ان الحمد للہ وسلام علی رسول اللّہ ولا علیہ و صحبح اجمعین اما بعد فاعوذ اللہ من شعیقیم یادین آمنو لات وقول واسمعوا ولی ال کافرین اگابنعلیم یا ایلین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولوا راعنا نہ کہو راعنا وقول انظرنا اور کہو انظرنا ظرنا اور سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے یہود کا بیان چل رہا ہے ان کی شرارتوں خباستوں اسلام سے دشمنی اللہ کے فرشتوں سے نبیوں سے ہر چیز سے دشمنی یہ بیان چل رہا ہے اسی حوالے سے یہ بات بھی یہاں کہی گئی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ سے احترام کے ساتھ یہ الفاظ کہتے رائنہ کہ اے نبی آپ ہماری رعایت کیجئے آپ ہمیں سمجھا دیجئے یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں جیسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی ایکسکیوز می یہ انگریزی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف کس, کسی کو متوجہ کر رہے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو ایسے ہی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ راعنا جی آپ ہماری رعایت کیجئے آپ توجہ کیجئے ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یعنی سیدھا سوال داغنے کی بجائے پہلے آپ سے اجازت طلب کرتے آپ کو متوجہ کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کرتے بڑا اچھا انداز ہے تو یہودیوں کو بھی موقع مل جاتا وہ بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے لیکن لم الس نتم وطان یہ سورہ نساء کے اندر اسی حوالے سے بیان کیا گیا کہ ذرا زبان کو ہاں یعنی تبدیل کر کے لوچ دے کے جی انداز بدل کے لہجہ بدل کے یہ لفظ بھی استعمال کرتے کبھی تو کہتے راعینا راعینا راعینا کا مطلب ہے کہ اے ہمارے چرواہے راعی چرواہے کو کہتے ہیں جی اگر راعینا یہ لفظ بھی بولتے تو ایک دوسرے مادے سے یعنی رعونت سے رای اسم فائل رعونت سے اگر اس کو اسم فائل بنایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو سمجھنے والا نہیں ہے بندہ جس کی عقل کمزور ہے ہاں جی اس کو کہتے ہیں یعنی رای رعونت سے ہے یہ اللہ اکبر تو یہ ظالم ایسے کرتے کہ اسی لفظ کو استعمال کرتے لیکن استعمال کرتے ہوئے لہجہ ایسا اختیار کرتے زبان کو بٹا دے دیتے اس لفظ کو ذرا تبدیل کر دیتے تاکہ اس کا معنی تبدیل ہو جائے اور پھر آپ کی مجلس میں ایسا انداز اختیار کر کے بعد میں اپنے لوگوں کے پاس بیٹھ کے مذاق اڑاتے کہ دیکھو ہم نے کیا کہا ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کہہ دیا مذاق اڑاتے بات میں تو اب اللہ تعالی کو اپنے نبی کی گستاخی کسی شکل میں بھی منظور نہ تھی تو ایمان والوں سے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ بھائی اس لفظ کو ہی آپ تبدیل کر دیں جو لفظ گستاخی کے لیے یہ ظالم یہودی استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ لفظی نبی کے لیے استعمال نہ کریں لا تقولو راعنا اے ایمان والو یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو مسلمانوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ راعنا یہ لفظی استعمال نہ کرو جس لفظ سے یہ ظالم گنجائش نکال کے وہ گستاخی کرتے ہیں مانا اور مراد لیتے ہیں زبان اور لہجے میں تبدیلی کر کے اس لفظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو جس سے ان کو گستاخی کا موقع ملے وقول ان اور کہو ان ضرور ہاں؟ یہ لفظ استعمال کرو یہ دونوں ہم مانا لفظ بن جاتے ہیں انظرنا کا معنی ہماری طرف توجہ فرمائیے ہماری طرف توجہ کیجئے یا اس کا ایک معنی یہ بھی مراد لیا گیا ہے تفاصر میں آپ انتظار فرمائیے آپ ہمارا انتظار کیجئے اللہ اکبر تو فرمایا کہ یہ لفظی استعمال نہ کرو کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کی گستاخی کسی شکل میں منظور نہ تھی اور پھر اس میں دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی شرارت اور ان کی خباصت کو وعدے کرنا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا جانتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اندر کیا کر رہے ہیں یہ زبان کو کس طریقے سے الفاظ کو کس طریقے سے بدلتے ہیں معنی کیا مراد لیتے ہیں ان کے ان کے باطن میں کیا چیز ہے تو اللہ تو اس بات کو جانتا ہے اس وجہ سے اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا اور وہ لفظ جو مشابہت مشابہت اختیار کرے یعنی شبہ ہو جائے اس کو بھی تبدیل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منتشبہ بقو من فہمن جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ یہودی جیسے اپنا مفہوم بگاڑتے تھے اور پھر بعد میں جا کے مذاق اڑاتے اور خوش ہوتے کہتے دیکھو ہم نے کیسے لفظ استعمال کیے کیسی گستاخی کی پتہ ہی نہیں چلا ان کو جی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی پسند کرتے تھے کہ یہ لفظ رائنا صحابہ بھی کہتے ہی رہیں جی تاکہ ان کو موقع ملتا ہی رہے اور ہماری طرح یہ لفظ وہ استعمال کرتے رہیں ہم ان کے بارے میں بھی یہی مفہوم لیتے رہیں تو مشابہت سے بچنا ہے مشابہت سے بچنا ہے یہ بڑی مشہور عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کر دنیا میں مبوس کیا ہے تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے گویا کہ میری تلوار کا میرے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پوری زمین پر میں قائم کر دوں اور توحید کو قائم کر کے شرک کا خاتمہ کر دوں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں لکھ دیا ہے اور اللہ تعالی نے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی ہے ان لوگوں پر جو میرے حکم کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا من تشبہن جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اللہ اکبر تو مشابہت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے زبان کے اندر مشابہت اسی طریقے سے یہ حجامت کے اندر کلچر کی جتنی چیزیں ہیں لباس میں انداز میں طور طریقے میں رسم و رواج میں ان ساری چیزوں کے اندر مشابہت ہوتی ہے تو مشابہت نہیں ہونی چاہیے کافروں سے کسی قسم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی بولتے ہیں بالکل اس طرح جیسے انگریز بولتے ہیں لہجہ بھی وہی بناتے ہیں جی بالکل اسی قسم کا لہجہ بنا کے اور وہ اپنے منہ کو ٹیڑا کر کر کے وہ اس قسم کا لہجہ بناتے ہیں جی تو بچنا چاہیے ان ساری چیزوں سے یعنی جس کی آپ مشابت کرتے ہیں اس کی بڑائی دل کے اندر موجود ہوتی ہے ہاں جی کہ میں ان جیسا بنوں گویا کہ اس کو اس کو بڑا مان لیا اس کو اعلی تسلیم کر لیا مسلمان ہو اور اس کے مقابلے میں کافر کو اعلیٰ مانا جائے ان کے کام کو ان کے نظام کو ان کی کلچر کو ان کے تہذیب و تمدن کو ان کے طور طریقوں کو ان کے رسم و رواج کو بالکل نہیں ماننا چاہیے ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے مسلمان دیکھو نا کتنی چیزیں ہیں جن میں ہندوؤں کے رسم و رواج اختیار کیے بیٹھے ہیں ہاں جی اور انگریزوں کی مشابہت کتنی چیزوں میں اختیار کیے بیٹھے ہیں لباس میں خاص طور پر تراش خراش میں خاص طور پر حجامتیں بنوانا بالکل جس طرح انگریز بناتے ہیں داڑھی منڈوانا منچے رکھنا یا مچھے بھی اس لیے منوانا کہ انگریز اس کو بھی صاف کرتے ہیں تو آئیڈیل جب آپ کسی کو بنا لیتے ہیں اپنے لیے معیار کسی کو تصور کر لیتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں مشابہت اختیار کرتے ہیں اس سے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے تو یہاں تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لفظ سے بھی بچو اس سے بھی مشابہت کا شبہ ہو سکتا ہے تو اس لیے چونکہ وہ گستاخی کرتے تھے اس لفظ کے ساتھ رائنا کے لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو اس لفظ کے استعمال سے بھی روک دیا فرمایا کو تم کہا کرو ان ضرور اے نبی آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے ضرنا یہ لفظ استعمال کریں جب مقصد یہ تھا کہ جب تم استعمال کرو گے تو اب ان کے لیے بھی گنجائش ختم ہو جائے گی پھر یہ رائنا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو اس کو اپنی زبان کو بٹا دے کر جی اس کا لہجہ تبدیل کر کے جو شرارت کرنا چاہتے ہیں اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی تاکہ نبی کی کسی حالت میں گستاخی نہ کی جا سکے اس سے دیکھیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے آپ کو اپنے نبی کا احترام نبی کا وقار کس قدر آپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اتنی بھی گنجائش اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کہ نبی کی معمولی سی بھی گستاخی کا کوئی پہلو نکل سکے بسمعو اور سنو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنو یہ نہ کرو کہ تم خود غور سے نہ سنو اور پھر کہو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی ذرا ٹھہر جائیے آپ ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے آپ ہمارا خیال کیجئے آپ ہماری رعایت کیجئے تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے تو کیا طریقہ ہے کہ تم جو بات نبی کہیں ان کو بڑے غور سے سنو کان لگا کے سنو پوری توجہ دھیان کے ساتھ سنو تاکہ بعد میں تمہیں گنجائش ہی نہ ملے یہ کہنے کی کہ سمجھ نہیں آیا پھر سمجھا دی دیے اس با... ہو سکتا ہے اس... یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ش... کے ذہن میں شاک گزرتی ہو بوجل گزرتی ہو اللہ کے نبی تو نہیں کہتے تھے ہاں جی یہ تو نہیں کہتے تھے لیکن سبحان اللہ اللہ تعالی نے اس کا بھی نوٹس لے لیا فرمایا نبی کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کا موقع ہی نہ رہے کہ اللہ کے نبی دوبارہ بیان کیجئے جی پتہ نہیں چلا سمجھ نہیں آئی نہیں غور سے سنا عذاب اداب اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں کافروں سے مراد یہود ہیں یہود جو شرارتیں کرتے تھے گستاخیاں کرتے تھے اس کا مطلب ہے یہ معاملہ گستاخی والا اتنا خطرناک معاملہ ہے اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گنا ہے کہ اس پر عذاب علیم کی بات کی جا رہی ہے جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کو عذاب علیم بھگتنا پڑے گا اللہ اکبر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نبی کی گستاخی والا مسئلہ دیکھو نا بیت اللہ کے اندر قتل حرام ہے بیت اللہ کے اندر قتل حرام ہے لیکن جو نبی کو گالی دے نبی کی گستاخی کرے اس کو بیت اللہ کے اندر بھی قتل کرنا جائز یہ نبی کی گستاخی اتنی بڑی اتنا بڑا شریف فیل ہے اور گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے ان کافروں کے لیے ظالموں اور گستاخوں کے لیے ما کتاب مشرقیندین کفر نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ولل مشرقی نا اور نہ ہی مشرکوں میں سے یعنی کوئی نہیں چاہتا نہ اہل کتاب نہ مشرق نزالہ کہ نازل کی جائے علیہ کم آپ پر تم پر من خیر کوئی بھلائی مر رب تمہارے رب کی طرف سے واہ اور اللہ تعالی یکختصو خاص کرتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ معیش جس کو چاہتا ہے بلاہد الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے یہاں بھائی رحمت سے مراد نبوت ہے یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا نبوت کے لیے آپ کو خاتم النبیین کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کو یہ بھی اعزاز دیا کہ آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور سب سے اہم سب سے سے اہم زیادہ فضیلت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو نبوت کتاب ہاں جی نبوت کا مکمل ہونا شریعت کا مکمل ہونا ہاں جی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت عطا کرتا ہے لیکن یہودی کیا کہتے تھے یہودی کہتے تھے کہ یہ بھائی نبوت کا معاملہ تو ہماری نسل ہمارے نسب سے متعلق ہے سارے نبی تو ہماری نسل سے آئے ہیں اب اس کے بعد ہم ان کو کیوں نبی مان لیں ان کے اوپر آنے والی کتاب کو کیسے کتاب مان لیں شریعت مان لے جب کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے ہمارے نسب سے نہیں ہے تو اس لیے وہ انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ ہماری نسل سے نہیں اس لیے ان کو نبوت مل ہی نہیں سکتی اللہ اکبر اور مشرق کیا کہتے تھے مکے کے مشرق قبائل کے مشرق وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں یہ تو ہم جیسے انسان ہیں ان کے باپ کو بھی ہم جانتے ہیں ان کی ماں کو بھی ہم جانتے ہیں ان کے کنبے قبیلے کو ہم جانتے ہیں پیدا ہمارے سامنے ہوئے ان کا بچپن ہم نے دیکھا یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں تو ایک شخص ہاں جی جو بالکل ہمارے جیسا ہو اس کی پیدائش ہمارے جیسی اس کا بچپن اس کی ہر چیز جی ہمارے خاندان قبیلے کا بندہ تو یہ بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر کتاب نادل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وہی آ رہی ہے وہ بھی نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں اس کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا نبوت کے لیے تو کوئی فرشتہ ہوتا یا اگر کسی انسان کا بھی انتخاب ہوتا تو ایسا انسان جو بڑے باغات کا مالک ہوتا بڑے سونے چاندی کے ذخائر اس کے پاس ہوتے بڑا دولت مند ہوتا تو ہم ان کو کیسے نبی مان لیں تو مشرق یہ باتیں کرتے تھے اہل کتاب یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے اس لیے ان کو ہم نبی نہیں مانتے یہ دونوں ہی یہ اپنا اپنا اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کتاب ولل مشرقین دونوں کا ذکر کیا اہل کتاب مراد یہاں یہود ہیں کیونکہ معارضہ ان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے بیان ان کا, ان کا تسلسل سے چل رہا ہے فرمایا یہ یہودی بھی نہیں چاہتے ولل مشرقین اور مشرق مشرق کون مشرق مراد ہیں کہ جو اہل کتاب سے الگ میں مینم جن کے پاس پہلے کتاب نہیں آئی تھی جن کے پاس پہلے نبی نہیں آیا تھا شریعت نہیں آئی تھی وہ جانتے نہیں مشرق تو حالانکہ یہودی بھی مشرق تھے عیسائی بھی مشرق تھے لیکن ان مشرقوں کو اہل کتاب سے الگ بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم کی مشرقین کی اصطلاح بالکل الگ اصطلاح ہے حالانکہ اہل کتاب بھی مشرک تھے جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام تو السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جی اللہ کا جز قرار دے دیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام و کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تو یہ شرک تو کر لیا انہوں نے شرک تو یہ سارے کرتے تھے لیکن اصطلاح میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور مشرقین جہاں قرآن مجید میں یہ مشرقین کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ امی ہیں ہے جن کے پاس نہ کتاب آئی نہ نبی آیا نہ ان چیزوں سے وہ واقف تھے اور باپ دادا کے بنائے ہوئے دین پر چلتے تھے اور بت پرست تھے انہوں نے بت پرستی کے باقاعدہ ایک پورا دین جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا ان کو مشرک کہا گیا فرمایا مشرک بھی نہیں چاہتے اور اہل کتاب یہ یہودی بھی نہیں چاہتے اَن يُنزلَ عَلَيْكُم مِن خَيْرٍ مِن ربِّكُم کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر وحی آئے, کتاب آئے شریعت آئے اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا کر اپنے فضل و کرم سے نواز دے تو یہ لوگ نہیں یہ چاہتے یہ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے یہ اللہ کو پابند بنانا چاہتے ہیں یہودی اللہ کو پابند بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری نسل سے نبی آنا چاہیے اگر ہماری نسل سے نہیں ہے تو وہ نبی نہیں ہے گویا کہ اللہ پابند ہو گیا معذ اللہ کہ ان کے نسل سے نبی بھیجے اور یہ مشرک ظالم یہ اللہ کو پابند کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شرطیں ایسی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ان شرطوں کے ساتھ کسی کو رسول بنائے نہیں رحمت ہی اللہ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی مشیت سبحان اللہ اس کا ارادہ غالب ہے ہر چیز کے اوپر اور کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کو چاہے نبوت سے نواز دے کتاب شریعت عطا فرما دے تو اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے یہ نقطہ بہت اہم ہے نوٹ کرنا ہے کہ نبوت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے یہ وہ بھی چیز ہے یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے جیسے ہندوؤں کے ہاں تصور ہے کیا تصور ہے وہ چلے کرتے ہیں وہ خاص قسم کی ریاستیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف مشقت میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شخص یہ چلے کرنے کے بعد یہ خاص قسم کی ریاستیں کرنے کے بعد یہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ اب کائنات کے حقائق کا ہاں جی؟ سے یہ تصور شروع ہوا ہے اور آج کل مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چلے کرو چلے کے بعد ایک بندہ ولایت کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ غیب جاننا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے مشاہدے تیز ہو جاتے ہیں ہاں جی وہ خر کے عادت چیزیں کرنے لگ جاتا ہے اس کو ولایت سے ایسی کرامتیں مل جاتی ہیں جی کہ جس کے ساتھ وہ بہت بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہو جاتا ہے اس کی نظر بسی ہے اس کا مشاہدہ بسی ہے اور اس کے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ تصور تھا ہندوؤں کا بعد میں مسلمانوں کے اندر آیا اسی طرح اور بھی دوسری قوموں کے اندر یہ نبوت کے اعتبار سے اس قسم کے تصورات موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے اہل کتاب یہودی جو کہتے تھے ان کی بھی نفی مشرقین کے جو تصورات تھے ان کی بھی نفی اور اس کے علاوہ دوسری اقوام کے اندر جو باطل عقیدے پائے جاتے تھے جیسے میں نے ہندوؤں کی مثال آپ کو دی ہے کہ وہ چلے کروا کے وہ یہ کہتے تھے کہ نروان حاصل ہو گیا بدھوں کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے بدھ مذہب ہاں جی وہ خاص قسم کے درختوں کے نیچے چلے کرتے ہیں ہاں جی خاص مقامات کے اوپر یہ چلے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو وہ نروان حاصل ہو گیا ہے وہ مقام حاصل ہو گیا ہے اب اس کی نظر عام لوگوں کی نہیں رہی اس کا علم بہت وسیع ہو گیا ہے اس کا مشاہدہ بڑا زبردست ہو گیا ہے یہ ہندوؤں میں بدھوں میں بہت سارے مذاہب میں یہ تصور تھا تو اللہ تعالی نے ان سب کی نفی کی ہے گویا کہ یہ نبوت کا ملنا یہ کسی عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں نہیں ہے یہ یہ خاص قسم کے جو محنتیں ریاستیں کی جاتی ہیں ان کے نتیجے میں نہیں ہے یہ خالص وہ بھی چیز ہے یہ نبوت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے ہاں جی اللہ یسفی منائی ون اناس اللہ تعالی انتخاب کرتا ہے جس کا چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے فضل سے مراد یہاں یہ نبوت وحی کتاب ہدایت شریعت یہ ساری چیزیں فضل سے مراد ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذریعہ ہیں ماں نن سخ منات نو ننسحا نہ منہا او مصلحہ علم تالم اللہ علا کل شعین قدیر علم تالم اللہ واترد من دون اللہ من ولا نصیر سخ نہیں منسوخ کرتے ہم من آیتن کسی آیت کو اور سے سےا یا نہیں بلاتے ہم وہ یعنی اس آیت کو نہ آتے کہ ہم لے آتے ہیں بِخَيْرٍ خیر منہا اس سے بہتر او مسلحا یا اس جیسی علم تعلم کیا نہیں جانتا تو ان اللہ کہ اللہ تعالی اللہ کل شی قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے علم تعلم کیا نہیں جانتا تو ان اللہ کہ اللہ تعالی لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی و مالکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا مم ولی ان کوئی دوست بلا نصیر اور نہ کوئی مددگار ہاں جی عیسائیت میں نسخ کا اصول بیان کیا جا رہا ہے نسخ کا مطلب ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ بدل دینا نسک کا معنی ہے ویسے نسک کے لفظی لغوی معنی تو لکھنا بھی ہے مٹانا بھی ہے اٹھانا بھی ہے یہ مختلف لغوی معنی اس کے ہیں لیکن اصطلاح میں نقص سے مراد اللہ تعالی اپنے ایک حکم کو اٹھا لے اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم نافذ فرما دے اس کو نسک کہتے ہیں تو نسک کا یہ اصول شریعتوں میں بھی قائم تھا پہلی شریعتیں ان کے اندر یہ نسق کا سلسلہ جاری رہا اور ہماری یہ آخری شریعت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناسخ شریعت پہلی تمام شریعتوں کی ہماری کتاب قرآن یہ ناسخ کتاب ہے پہلی تمام الہامی کتابوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ناسخ نبوت ہے پہلی تمام نبیوں کے لیے تو اسی طریقے سے جس طرح یہ شریعت پہلی شریعتوں کی ناسخ ہے ایسے ہی جو اس وقت ہمارے پاس شریعت موجود ہے یا قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نسخ کا اصول قائم رکھا ہے کہ ایک حکم پہلے نادل ہوا اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم نادل کر دیا ایک آیت پہلے نادل کی اس آیت کو اٹھا کے اس کی جگہ پر دوسری آیت کو نادل کر دیا ایک حکم کو دوسرے حکم کی جگہ نافذ کر دیا یہ قرآن مجید کے اندر یہ انداز یہ نسق کا اصول قائم ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ نسک کا سلسلہ موجود ہے اللہ کے نبی ایک بات پہلے کہتے اس کے بعد اس کو منسوخ قرار دے کے اس کی جگہ پر دوسری بات کہہ دیتے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جیسے قرآن کی آیات میں نسخ ہے ایک آیت نادل ہوئی اس کو اٹھا کے یا اس کے حکم کو اٹھا کے اس کی جگہ پر دوسری آیت نادل کر دی گئی جیسے قرآن مجید کے اندر یہ نسخ موجود ہے ابھی انشاءاللہ میں ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی یہ نسخ کا سلسلہ موجود ہے کہ ایک حکم آپ نے پہلے دیا وہ سنت میں موجود اور دوسرا دوسرا حکم بعد میں دے کر کہا کہ پہلے کو میں نے منسوخ کر دیا یہ سنت کے اندر بھی موجود ہے پھر یہ بھی ہماری شریعت میں اصول موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ قرآن مجید کا نسخ ہوا ہے یہ بھی موجود ہے ان سب چیزوں کی مثالیں سمجھنی اللہ اکبر اچھا اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں یہودی جو تھے نا یہودی وہ نسک کو نہیں مانتے تھے وہ نسک کا انکار کرتے تھے اسی لیے نسک کے اس اصول کو یہودیوں کے بیان کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ نسک کے قائل نہیں تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا انکار کیا کس بنیاد پر کہ انہوں نے ہماری شریعت کے بہت سارے ضابطے منسوخ کر دیے وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا انکار بھی اسی وجہ سے کیا کہ ان کی شریعت میں جو چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منسوخ کر دیا کتاب اللہ نے قرآن مجید نے منسوخ کر دیا وہ کہتے تھے چیز یہ نسخ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جو ہدایت ہے جو شریعت ہے اس کو تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا بس یہی حق ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ایسے ظالم تھے کہ خود تعریف کر لیتے تھے خود تعریف کر لیتے تھے اللہ کے حکموں کو بدل لیتے تھے لیکن اللہ پر زور چڑھاتے تھے کہتے تھے کہ اللہ نہیں بدل سکتا اور ظالموں تم خود اپنی کتاب میں جیسے چاہو تبدیلیاں کر لو تعریفیں کر لو مفہوم کو بگاڑ لو تبدیل کر لو اور پھر اللہ کو پابند بناتے ہو تو چونکہ یہ یہود مانتے نہیں تھے نسک کو مانتے نہیں تھے اس لیے ان کے بیان کرتے ہوئے اس اصول کو اللہ تعالی نے یہاں بیان کر دیا یہ باتیں تو بہت عام ہیں نا ایک شریعت تھی بعد میں منسوخ ہو گئی ایک حکم شریعتوں میں بھی بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا آدم علیہ السلام وسلام کی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تو یہ چیزیں تو عام معروف ہیں اب میں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے وہ مثالیں رکھوں گا کہ جس میں جو ہماری شریعت کے اندر نسک کے قائدے موجود ہیں اللہ اکبر قرآن کا نسخ قرآن کے ساتھ ایک آیت پہلے نادل ہوئی سبیلا <صَبِيلًا> یہ سورہ نسا کی آیت نمبر پندرہ ہے اس کے اندر فرمایا جو عورتیں زنا کریں ان کے اوپر چار گواہ پیش کرو اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ ان کو گھروں میں ہی موت آ جائے موت سے پہلے ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ دو یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے یہ سورہ نسا کے اندر آیت نادل ہوئی زنا کی سدا کے اعتبار سے اور اس کو منسوخ کیا گیا سورہ النور کی دوسری آیت سے آیت نمبر دو سے ازانی تو فجل دو کل واحد منہما جلدہ کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ پہلا حکم کیا تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو ح کہ ان گھر میں ہی ان کو موت آ جائے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے جنازہ ہی نکلے ان کا یہ پہلا حکم تھا بعد میں حکم آیا کہ ان کو سو کوڑے لگاؤ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا نسخ دوسری آیت سے اب آیت موجود ہے سورہ شاہ کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کا اجر پورا ہے تلاوت میں ہاں جی لیکن اس پر اب عمل نہیں ہوگا عمل سورہ النور کی آیت کے اوپر ہوگا کہ اگر کسی عورت کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے یہ گویا کہ ناسخ حکم ہے پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے اسی طریقے سے ایک حکم کے اوپر زائد حکم یعنی قرآن مجید میں کہا گیا کہ سو کوڑے لگاؤ لیکن حدیث رسول کے ساتھ اس کے ساتھ اضافہ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو کوڑے لگاؤ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگاؤ اور ایک سال کے لیے اس کو جلا وطن کرو یہ جلا وطن کرنے کا جو حکم ہے یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یعنی اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کرو جلا وطنی کا حکم حدیث میں ہے یہ اضافی حکم ہے چونکہ قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے دونوں وہی ہیں اور ایک کو قرآن کہا گیا ہے دوسرے کو قرآن نہیں کہا جاتا قرآن کی وہی جو ہے وہ وہی یہ مطلوب ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو کلام اللہ ہے جو کلام اللہ ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کا قول اور فعل اور تقریر ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس وجہ سے اس کی تلاوت نہیں ہے وہی غیر مطلوب اس کی تلاوت نہیں ہے تو وحی کی یہ دو بڑی قسمیں ہیں مطلوب اور غیر مطلوب کہ ایک وہ جس کی تلاوت ہے یعنی وہ اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسری وہی غیر مطلوب کہ جس کا جس کی تلاوت نہیں ہے لیکن اس کے حکم پر ہم وہ حیثیت اس کی وہی کی ہے جس طرح قرآن کا حکم ماننا فرض ہے ایسے ہی حدیث میں حکم جو آیا اس کا ماننا بھی فرض ہے کہ یہ اور کوئی صحیح حدیث قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے یہ بڑی لمبی بحث ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ بحث ہوگی یہ بہت خوفناک یہ ملحدین نے قرآن مجید میں اور حدیث رسول کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنے کی جو کوشش کی اور ثابت کیا کہ یہ خلاف ہے یہ خلاف ہے حدیث کے اندر جو چیز قرآن میں آئی ہے اس کے حدیث خلاف ہے اس لیے حدیثوں کو رد کر دو تو یہ اصول ہے کوئی صحیح حدیث قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو جو بڑا اپنے آپ کو فاضل سمجھتا ہے زبان دانی میں اس کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے اس کو وہ بات ہی سمجھنا نہ آئی ہو جو صرف لغت کی مدد سے سمجھتا ہے حالانکہ اللہ نے سارا دین اپنے نبی پر نادل کیا ہے قرآن بھی نبی پر نادل ہوا ہے حدیث بھی نبی پر نادل ہوئی ہے اور یہ صرف لغت کی محتاج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سمجھا دی ہیں اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ آج کے یہ بڑے بڑے جو فضلاء علماء اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو صرف لغت کی مدد سے مسائل کو حل کرتے ہیں ان کو خود سمجھنا آئی ہو کہ اللہ کے اس حکم سے مراد کیا ہے وہ مراد بیان کی ہے تو صرف نبی نے مراد بیان کی ہے کیونکہ اللہ کی مراد کیا ہے کسی حکم سے اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے نبی کے علاوہ کسی اور پر نہ وہی اترتی ہے نہ کوئی یہ دعویٰ رکھ سکتا ہے کہ اللہ کی مراد میں بیان کرتا ہوں اور اس میں میں جو کہتا ہوں یہی اللہ کی مراد ہے یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے انشاءاللہ اللہ یہ کسی دوسرے موقع پر کریں گے بہرحال یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ حدیث بھی وہی ہے لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس کو ملا کے یعنی معانی کو مکمل کرنا احکام کے مکمل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ چیز حدیث کے کے ساتھ ملا کر ہی ممکن ہے تو حکم کا ایک حصہ قرآن میں نادل ہوا ہے غیر شادی شدہ کی صدا کے لیے وہ کیا ہے جلد میں سو کوڑے لگائے جائیں اور غیر شادی شدہ کی صدا کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نادل نہیں کیا لیکن وہی کی شکل میں اپنے نبی کو بتا دیا اور وہ کیا تھا ایک سال کی جلا وطنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زائد سدا قرآن مجید سے بیان کی ہے تو یہ سدا بھی شری صدا ہے اللہ کی طرف سے مقرر صدا ہے وہی کی شکل میں نادل ہونے والی صدا ہے نبی کی زبان سے ثابت شدہ بات یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہاں جی تو حدیث نے اس کے اندر اضافہ کر دیا اور اسی طریقے سے ایک آیت نادل ہوئی تھی پہلے بعد میں اس کو اٹھا لیا یہ سورہ نساء اور سورہ نور کی تو دونوں آیتیں موجود ہیں ان کی تلاوت ہے لیکن ایک ایسی مثال بھی موجود ہے کہ پہلے ایک آیت نادل ہوئی اس کو اس آیت کو اس کے الفاظ کو ہی اٹھا لیا گیا اس کی جگہ پر دوسری آیت نادل کر دی گئی اور اس کے الفاظ موجود ہیں اس کی مثال بھی زنا کے حوالے سے ہی ہے نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت ذنا کریں تو ان کو رجم کر دو ان کو رجم کر دو لازمی طور پر یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے صدا ہے دوسروں کے لیے عبرت ہے اللہ پر تو یہ آیت نادل ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی تھی لیکن اس آیت کو اٹھا لیا گیا بعد میں اس کی اس کی جگہ پر یعنی یہ یہ آیت اٹھا لی گئی لیکن اس کا حکم موجود ہے اس کا حکم نہیں اٹھایا گیا اس کا حکم نہیں اٹھایا گیا تو جب ہم سورہ نور کی آیت پڑھتے ہیں کہ ازانی توجل جلدا جنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں میں سے جس کا زنا بھی ثابت ہو جائے اس کو سو کوڑے لگاؤ یہ, یہ آیت جو ہے یہ صرف غیر شادی شدہ کے لیے ہے شادی شدہ کے لیے صدا وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر آیت نا ہوئی تھی اور الفاظ اس کے اٹھا لیے گئے لیکن صدا اس کی باتی ہے حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا ہے حدیث نے یہ فیصلہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدا یعنی رجم کی سزا نادل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہم نے بھی اس کے اوپر عمل جاری رکھا صحابہ کے دور میں خلفاء راشدین کے دور میں بھی رجم پر عمل ہوتا رہا کہتے ہیں کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم رجم کی سزا کو قرآن کے اندر نہیں پاتے تو وہ اس صدا کا انکار کر دیں گے اس انکار سے وہ گمراہ ہو جائیں گے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یہ حدیث کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے تو یہ یہ مثال ہے اس کی کہ آیت نادل ہوئی تھی الفاظ اٹھا لیے گئے اور حکم اس کا باقی ہے اسی طریقے سے بہت سارے بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں دیکھیے اللہ نے محرمات کا ذکر کیا کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ہاں سورہ نساء کی آیت نمبر تیئیس ہے جس میں محرمات ابدیا کا ذکر ہے کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے ہاں جی اور ان کو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر فرمایا وہ اوہل کم ما ورازال ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں یہ فرمایا کہ جتنی عورتیں ہیں جو پہلے بیان ہوئی ہیں ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں نکاح کے لیے حلال ہیں یہ قرآن مجید نے یہ تفصیل بیان کر دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کا المر على تو اللہ خالتہ ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو اس کی بتیجی اس کے ساتھ نکاح میں شامل نہیں کی جا سکتی یعنی پھوپی کی موجودگی میں بتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح خالہ کی موجودگی میں بھانجی کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے جب کہ قرآن مجید نے یہ کہا اوہ کم مابرا از علیکم کہ جو رشتے بیان ہو گئے ہیں ان کے علاوہ جتنی عورتیں سب تمہارے لیے حلال ہیں لیکن حدیث کے اندر یہ بیان کر کے گویا کہ یہ بھی نسخ کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہاں ایک ایک حکم جو ہے وہ اپنے قرآن میں نادل کر دیا دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی شکل میں دے دیا دونوں حکم اللہ کی طرف سے ہیں دونوں وہی ہیں دونوں کے اوپر عمل کرنا لازم ہے یہ بھائی نسک کی متعدد شکلیں ہیں سنت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی تو زیارت القبور فضور پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے تو اب میں نے وہ حکم منسوخ کر دیا اب آپ تم قبروں کی زیارت کرو قبروں کی زیارت کرو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جتنا عرصہ بھی اپنے حالات کے مطابق اس کو ذخیرہ کرنا چاہو قربانی کا گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بعد میں اجازت دے دی تو یہ مثالیں بھی موجود ہیں اسی طریقے سے یہ نسخ کا وسیع سلسلہ قرآن یہ میں نے موٹے موٹے اصول اس کے بیان کر دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آ او نن سے ہا نہ بخیر من او مسلحا جب ہم کسی حکم کو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر لے کے آتے ہیں یا تو اس سے بہتر حکم لے کے آتے ہیں یا اسی جیسا حکم لے کے آتے ہیں اب یہودیوں کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں الم تالم ان اللہ علا کل شہ ان قدیر کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تمہارے اصولوں کا پابند نہیں ہے یہودی کہتے تھے یہ یہ نسل کا معاملہ ہم نہیں مانتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ کو پابند کرتے تھے ہاں جی کہ اگر نبی بیچنا ہے تو ہماری نسل سے بھیج کسی اور نسل سے نبی بیجے گا تو ہم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اللہ کل شہ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہاں؟ اللہ کو تم پابند بناتے ہو ظالموں یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سبحان اللہ دن کو بدل دیتا ہے رات کے ساتھ رات کو بدل دیتا ہے دن کے ساتھ سردی کو بدل دیتا ہے گرمی کے ساتھ گرمی کو بدل دیتا ہے سردی کے ساتھ جب یہ کونی امور میں اللہ تعالیٰ یہ ساری تبدیلیاں کرتا ہے یہ یہ تبدیلیاں ساری جو ہے وہ کائنات کے اندر وقوع پذیر ہونے والی یہ ساری تبدیلیاں یہ کونی تبدیلیاں کہلاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب یہ تبدیلیاں کرتا، اچھا اس کو تو مانتے ہو نا رات کو دن میں بدل دینا دن کو رات میں بدل دینا یعنی انسان کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ جن جن حالتوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدلتا رہتا ہے ہاں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے پیدا کرتا ہے پیدا کرتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کچھ ہے پھر اس کے بعد وہ ذرا بڑا ہوتا ہے بچپن سے جوانی میں آتا ہے بچپن اور چیز ہے جوانی اور چیز ہے جوانی سے بڑھاپا اور چیز ہے تو یہ تبدیلیاں ہاں اس کو تو سب مانتے ہیں اس کا تو انکار کر ہی کوئی نہیں سکتا اب کوئی بوڑا چاہے میں بوڑا نہ ہوں میں جوان ہو جاؤں وہ بےچارا نہیں ہو سکتا جی? اس کو ماننا ہی پڑے گا تو جب یہ کونی تبدیلیاں مانتے ہو تو اللہ شریعت میں تبدیلیاں کیوں نہیں کر سکتا بھائی تو انہ کل قدیر. اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جی تو وہ جو چاہے کرے آگے بھی اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وہ ساری کائنات کا مالک ہاں؟ وہ اتنی بڑی بادشاہی اور اتنا بڑا اس کا سلسلہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں؟ تو اتنا بڑا ربنی بادشاہی وہ, وہ کیا ایک ایک کو کو دوسری دوسری کے کے ساتھ ایک حکم کو دوسری, دوسرے حکم کے ساتھ حکم حکم تبدیل نہیں کر سکتا یہ اسی کی وضاحت کے اندر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گویا کہ اللہ کی ساری ربوبیت کا انکار کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اس کے نسک کے اصولوں کا جب انکار کرتے ہو تو اللہ کی تو ربوبیت کا ہی تم انکار کر رہے ہو اللہ کے سارے نظام کا کی طاقت قوت کا اس کی بادشاہی کا تم انکار کر رہے ہو یہ انکار کوئی معمولی انکار نہیں ہے جس کو ایسے انکار کی عادت پڑ جائے تو وہی اس قسم کا انکار بھی کر سکتا ہے یہودیوں کو جو کے گندی عادت پڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زبردست طریقے سے سمجھایا ہے لاجواب کیا ہے قران مجید میں اللہ تعالی نے یہودیوں سے اہل کتاب سے بڑا ہی معارضہ کیا اور لا جواب کیا ان کو ہر چیز کے اندر ام تریدون ان تسالو رسولکم كما سئل موسی من قبل و مَن تبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواب السبيل ام تریدون کیا تم چاہتے ہو ان ال رسول کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے کما سئل موسا من قبل جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وم اور جو تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ جو لے لیتے یا معنی مراد یہ ہے جو لیتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے فقت تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے تو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے رسول یعنی مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جیسا کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام سے یہ بنی اسرائیل سوالات کیا کرتے تھے ہاں؟ ان کے سوالوں میں گستاخیاں مراد ہوتی تھی انکار مقصود ہوتا تھا مذاق اڑانا مطلوب ہوتا تھا تو جو یہودیوں کے رویے ہیں اہل کتاب کے طریقے ہیں اے مسلمانوں تمہارا اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے یہ گستاخی والا رویہ یہ یہودیوں والا تمہارا نہیں ہونا چاہیے تم اپنی نبی کا حد درجہ احترام کرو محبت کرو عزت وقار سبحان اللہ یہ مضمون بھی وہی چل رہا ہے تو ایسا نہ کرو اللہ اکبر کیا موسا علیہ السلات وسلام سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے نا محسا علیہ السلام لے کے گئے ستر افراد کا انتخاب کر کے کہ بہت بڑا ظلم کر دیا قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی اتنا بڑا شعر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تور پہاڑ پر گئے ستر افراد کو لے کر گئے کہ ہم جا کر وہاں بیٹھیں گے چالیس راتوں کا احتکاب کریں گے اور وہاں احتکاب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو جب یہ ستر افراد کو لے کر معافی مانگنے گئے انہوں نے کہا کہ جی ارے اللہ جارتن پہلے تو موسا ہمیں اپنا رب دکھانا ہے ہاں جی ہم اللہ کو دیکھیں گے وہ اللہ ہمارے سامنے آئے ہاں جی ہم سے ہم کلام ہو ہاں جیسے تجھ سے کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی بات کریں تو پھر ہم جو ہے نا جی وہ معافی مانگیں گے یا جو بھی کریں گے یہ گستاخانہ رویے غلط قسم کے الٹے سیدھے سوالات یہ انداز ان کا یہ موسا علیہ السلاۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات نہ کرو جس طرح یہ موسا علیہ السلاۃ والسلام سے سوالات کرتے تھے یہ ظالم یہودی یہ بنی اسرائیل جس طرح یہ گستاخیاں کرتے تھے یہ زیادہ سوالات کرنا یہ بھی یہ بھی گستاخی کا ایک انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل کم کثرت و مسام و اختلاف اہم علا اہم کہ پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں مراد یا یہودی کہ یہ بڑے سوالات کرتے تھے ان زیادہ سوالوں نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے نبیوں سے اختلاف نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا اور یہ, یہ جو کفر ہے گستاخی کفر ہے نبی کا انکار شریعت کا انکار یہ سری کفر ہے ایک ہے ایمان کا رستہ ایک ہے کفر کا رستہ یہودی یہودی جو ہے ان کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گمرائی خریدی ہے گمرائی خریدی پیچھے کئی آیتیں اس حوالے سے آ چکی ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ یہودیوں والے رویے اختیار کر کے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں بربادی میں مبتلا نہیں کرنا جو کام یہودی کرتے ہیں وہ تم نے نہیں کرنے اسی لیے آپ اکثر دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سمجھاتے نا تو ساتھ کہہ دیتے خالفا یہودیوں کی مخالفت کرو نسرانیوں کی مخالفت کرو وہ یہ کرتے ہیں تم یہ نہ کرو یعنی اللہ کے نبی یہ یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے اس سے ایک مراد یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنی چاہیے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے طریقوں کے خلاف نفرت ان کے ان کے کلچر کے خلاف نفرت ان کے نظاموں کے خلاف نفرت اور حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہود و نصارہ سے وہ نفرت نہیں رہی ہے اسی لیے دوستیوں کا ہاتھ بڑھتا ہے اور جناب وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کلچر ان قسم کے بنے ہوئے ہیں یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں جی ملاقات کر رہے ہیں جی تو ہمارا وزیر اعظم بھی وہ ٹائی پہنے گا پہلے وہ پتہ کرے گا کہ اوباما کون سی ٹائی پہنتا ہے رنگ کیسا ہوگا اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا وہ کون سا سوٹ پہنے گا کون سا رنگ سوٹ کا رنگ کیسا ہوگا تو وہ بھی بالکل ان جیسا بن کر اپنا اس کے مقابلے کا تھری پیس پہنتے ہیں بالکل اسی قسم کی ٹائی پہنتے ہیں حجامت اسی قسم کی بنا کے بیٹھتے ہیں کہ کوئی جانتا ہوگا تو یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے یہ آ, امریکہ کا صدر ہے جی باقی رنگ میں فرق ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو اللہ نے رنگ کا فرق بنایا یہ موٹا ہے وہ ذرا پتلا ہے یہ سفید ہے وہ کاڑا ہے جی یہ جو فرق رب نے رکھے ہیں اس میں تو یہ کر کچھ نہیں سکے جو فرق انہوں نے کرنے تھے وہ فرق ختم کر دیے جو فرق اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے نا کلچر کا فرق کرو تمہارے چہرے تمہارے لباس تمہاری تراش خراش تمہاری حجامتیں تمہاری ہر ہر چیز خاص طور پر جب کلچر کی باتیں آتی ہیں نا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بیان کرتے ہیں کہ خالف الہود یہود و ونسار. نصارہ کی مخالفت کرو یہود و نسارہ کی مخالفت کرو اللہ اکبر تو انہوں نے سری کفر کے راستے رویے اختیار کیے مسلمانوں تم ایمان کے راستے اختیار کرنے والے نبی کو ماننے والے تو تم نے وہ رستے اختیار نہیں کرنے تم نے تو سیدھے رستے پر چلنا ہے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بننا ہے وعدا کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفار حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاقو وسفا اللہ یا بمر ان اللہ اعلیٰ کل شدیر یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے ہاں مردوں کی بات ہی نہیں ہے جب کوئی دورے پر آتا ہے نا تو وہ اپنی تو پھر یہاں جو ہے نا پاکستان کی خواتین جنہوں نے جناب ان سے ملنا ہے اور پھر اس کو کیا یقین دینیا کرواتی ہیں جیسے تیرا لباس ہے ویسے ہمارا لباس ہے جیسے تیرے طور طریقے ویسے ہمارے طور طریقے تیرا سر ننگا ہمارا سر بھی ننگا ہے جی جیسا لباس تو پہنتی ہے ایسا لباس یہ عورتیں بھی وہی کام کر کے دکھاتی بالکل ان کے برابر بننے کی کوشش کرتی ہیں مرد مردوں کے برابر عورتیں عورتوں کے برابر یہ ہے گمراہی اس کو اس کو دنیا داری نہیں کہتے یہ ہمارے ہاں جو عام لیک ہے نا جی اور تو داڑھی کیوں مرواتا ہے وہ جی چھوڑو جی چھوڑو یہ تو دنیا داری سی بات ہے دنیا داری کی بات ہے مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی داڑھی رکھتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے سارے لوگ داڑھی رکھتے تھے جی اس کلچر ہی اس وقت قریش کا یہی یہ تھا جی اس کے عربوں کے ہاں چونکہ کوئی داڑھی مناتا ہی نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رکھی اگر بات صرف اتنی ہوتی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی کے بارے میں کہا کچھ نہ ہوتا صرف بات اتنی ہوتی کہ کلچر کی بات ہے ایک قبیلہ ہے ان کا ایک انداز ہے اس وجہ سے وہ رکھتے تھے اگر بات اتنی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کی گنجائش ہو سکتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سختی سے فرمایا ہے واف الحا اس داڑی کو معاف کر دو وفرو اس کو بڑھاؤ اس کو چھوڑ دو اس کو معاف کر دو اس پر زیاتی نہ کرو ہاں اللہ کے نبی کے یہ الفاظ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ یہ صرف عربوں کے کلچر کی بات نہیں تھی بلکہ یہ نبی کے حکم کی بات ہے تو خیر اس کو بات تو سمجھ آ گئی کہتا ہے بات تو سمجھ آ گئی میں نے کہا چلو الحمدللہ اللہ اکبر آہ میرے بھائیو ان چیزوں کے سے بہت بچنا چاہیے بہت بچنا چاہیے نفرت پیدا کرو ان کے ان کے طور طریقوں سے ان کی مشابہت سے ان کے انداز سے ایک ایک چیز سے نفرت پیدا کرو اللہ کے نبی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور ان سے دور رہنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہودو نصارہ کی مخالفت کر لیکن آج مخالفت تو دور کی بات ہے یہ تو بالکل برابر برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی فرق نہیں رہ گیا اچھا پھر اور ایک بات سنو کچھ لوگ جو ہیں وہ چلو جی انگریزوں سے تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو نہیں لیکن ہمارا پنجابی کلچر ہے جی ایک لچہ ہاں كصہ جی اور یہ پتہ نہیں اور کیا کیا اسی طرح فلاں کا ایک کلچر ہے جی فلاں ایک کلچر ہے اور میرے عزیز بھائیو یہ ان چیزوں کا لحاظ کرنا اور ان کو رواج دینا اور ان کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا جی شلوار قمیض پہنتے ہیں شلوار كمیز یہ عربوں کا نہیں ہے یہ عربوں کا نہیں ہے لیکن میں تو سچی بات ہے شلوار کبیر اس لیے پسند کرتا ہوں کہ عربوں نے مجھے کہا ہم جب پڑھتے تھے وہاں تو ہم کئی دفعہ ان کے لباس پر نا جی وہ توپ توپ کہتے ہیں اس کو سوپ کو وہ توپ توپ ہم معروف ہے وہ توپ ہے نا بڑی تنگ تو اس سے یعنی بسا اوقات اریانی ہوتی تھی تو ہم ان پر ذرا بات کرتے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ بات آپ کی صحیح ہے یہ تمہارا شلوار کبھی جو ہے نا وہ بہت اچھا لباس ہے کہ اس میں اریا والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر ہر چیز چھپ جاتی ہے پھر شلوار کا ذکر اللہ کے نبی سے ثابت ہے کبھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے ذرا لمبی تھی سمجھا گئی ہے نا تو بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ باتیں سمجھنی ہیں یا فائدہ دیکھ کر کہ لباس کا مقصد کو چھپانا ہے یعنی لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے جسم کے آزاد جن کو چھپانا مقصود ہے اگر وہ بہت اچھے طریقے سے چھپ سکتے ہیں لباس کا یہ مقصد اگر پورا ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں پھر ٹھیک ٹھیک ہے پینٹ پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پینٹ یعنی ان کی دیکھا دیکھی نہ پہنی جائے کھلا سا جیسے پجامہ ہوتا ہے ہاں جی? اس کو کھلا رہے آپ پہنیں ہاں جی? کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو باقاعدہ تنگ کرنا یہ جناب اگر یہ بیٹھیں گے نا اچھا یہ نماز کیوں نہیں پڑھ سک پڑھ, پڑھتے جو صحیح آ, یعنی تھری پیس پہن کے آتے ہیں نا یہ نماز میں بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں تو یہ جو مشابت والی بات ہے نا جی کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے وہ بنو ختم کرو لباس کھلا سا پہنو پینٹ پہنو نمبر ایک کھلی ہونی چاہیے کہ بیٹھنے میں دقت نہ ہو نماز کی جس حالت میں بیٹھنا ہو بالکل آسانی سے بندہ بیٹھ سکے یعنی کھلی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے منع کیا جو تنگ ہو تنگ لباس سے منع کیا اس میں تنگی نہ ہو نمبر دو ٹخنے سے اونچی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا ٹخنے سے اونچا رکھو کپڑے کو نسب پنڈلی تو بہت اعلیٰ ہے تو چلو اگر یہ نہیں تو کم از کم ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے تو پینٹ کھلی بھی ہو اور ٹخنے ننگے ہوں میرا خیال ہے ایسی تو کوئی پہنے گا پھر کہیں گے پینٹ پہننے کا فائدہ کیا ہاں؟ پھر پینٹ پہننے کا فائدہ کیا اس سے تو بہتر ہم شلوار پہن لیتے ہیں تو پھر پہن لو بے پہن لو تو چونکہ مقصد ہمارا کیا ہے مشاورت سے بچنا ہے یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے میرے محترم بھائیوں ودا کثیر امن حل الک کتاب بہت سے اہل کتاب میں سے یہ چاہتے ہیں لا یاردون کہ کاش کہ وہ لوٹا دیں تم کو من بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد کفاراں کافر بنا دیں یعنی ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں حسد من عند انفوسہم حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں ہے مم بعد ما تبین لہم الحق پیچھے اس کے کہ جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق فافو معاف کر دو وسفہ اور در گزر کرو حتہ اللہ امرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے کے آئے ان اللہ بے شک اللہ تعالی اللہ کل شی قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو خباستیں شرارتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں مسلمانوں یہ تمہیں ایمان سے اسلام سے پھیر کر کافر بنانا چاہتے ہیں بدا کثیر من کتاب ان کے اکثر جو لوگ ہیں ان کی کوشش کابش کیا ہے کہ تم اپنے اسلام پر نہ رہو اپنے دین پر نہ رہو ہاں جی اور کفر پر واپس چلے جاؤ بدو لو تکف کفرو فتقو وہ کیا چاہتے ہیں لو تکف کہ مسلمانوں تم کفر کرو کما کفرو جیسے انہوں نے کفر کیا جیسے یہودیوں نے کفر کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جو رویے ان کے تھے وہی رویے تمہارے ہو جائیں نبیوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ شریعتوں کے ساتھ اللہ کے احکام کو رد کرنے کے لیے فرمایا وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں من احل اکثر اہل کتاب کیا چاہتے ہیں لون ممباد ایمان کم کفارا کہ تمہیں ایمان کے بعد وہ کفر کی ہاپس حالت میں واپس بھیجنا چاہتے ہیں ہاں کوشش کر رہے ہیں اس کے واقعے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے وہ بھی بڑے زخمی ہوئے بڑے نقصانات ہوئے تو یہودیوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کو دل توڑنے والی باتیں کہ چھوڑو چھوڑو تم تو آئے تھے اسلام کے اندر کہ یہاں تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا بڑی قوت بڑا خلبہ بڑی خنیمتیں بڑا، بڑی عزتیں تو دیکھو آج تمہارے ساتھ کیا ہو گیا کتنے تمہارے شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے کتنے زخمی ہو گئے کیا ہو گیا کتنا تمہارا نقصان ہو گیا ہاں جی؟ تو چھوڑا اس دین کو واپس پلٹو تو اہد کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے دل توڑنے کے لیے پروپیگنڈے شروع کر دیے باتیں شروع کر دیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام میں جانے کا بلکہ اس کو چھوڑو آرام سے زندگیاں بسر کرو اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے لیے کتنی دقتیں تکلیفیں ساری دنیا سے دشمنیاں مور لینا باہر سے تم پر حملے شروع ہو گئے ہیں ساری دنیا تمہاری مخالف ہو گئی ہے دشمن ہو گئی ہے تو ان دشمنیوں کا کیا فائدہ آرام اصائی سے رہ رہے تھے اپنے کاروبار کرتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے دنیا میں عیش و آرام سے زندگیاں بسر کرتے تھے تو اسلام کے بعد تمہیں کتنی تکلیفیں آ گئیں کن مشقتوں میں پڑ گئے ہو تو چھوڑو ان ساری چیزوں کو اور اگر تم اسی اسلام میں رہے آج باقی ستر جو ہیں وہ مارے گئے تمہارا حال کیا ہوگا ساری دنیا سے کیسے لڑو گے ساری دنیا سے کیسے دشمنی کر سکتے ہو جی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے لگے اور مقصد کیا تھا کہ اسلام سے ان کو بہکا دیں دور ہٹا دیں اور کافر کفر کی حالت میں واپس کر دیں یہ سلسلے انہوں نے شروع کر دیے اللہ اکبر بھائیو آج بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے ہاں؟ یہودیوں کا پورا اس وقت نیٹ ورک سلیبیوں کا نیٹ ورک مسلمانوں کے اندر مسلمان نیٹ مسلمانوں کے ملکوں میں معاشروں میں ان کی مشنریوں کے طریقے کیا ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اسلام سے ہٹا کے ان کو نسائی بنا دو، دوسرے دین کے اندر پہنچا دو جو لوگ یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں وہاں جو پروفیسر ان کو ملتے ہیں وہاں جناب کیسی تشکیل کا مرض پیدا کیا جاتا ہے اسلام کے مسلمات کو کس طریقے سے توڑا جاتا ہے اور پھر دیکھ لو لوگ آ کر واپس پلٹ کر بالکل انہی کے طور طریقے جو ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس وقت حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر وہ جو ڈگریاں لیتے ہیں ان ملکوں سے جا کے پڑھتے ہیں یہودیوں سلیبیوں سے ان استادوں سے رہتے ہیں ان معاشروں سے متاثر ہوتے ہیں ان سے تو وہ زین سازیاں کرتے ہیں وہ باقاعدہ تحریکیں چلاتے ہیں تو یہ بڑے بڑے سارے واپس آ کے پھر ان کے نظاموں کو چلاتے ہیں ان کے معاشی نظاموں کو رائج کرتے ہیں ان کے سیاسی نظاموں کو ان کے جمہوری طور طریقوں کو ہی اپنے لیے اصل سمجھتے ہیں انہی کی خدمت کرتے ہیں تو ایک پورا نیٹ ورک اس وقت بھی یہود و نصارہ نے یہ پھیلا رکھا ہے مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت بھی یہ چاہتے تھے اللہ اکبر حسد من عند انفو اسلام سے حسد ہے ان یہودیوں کے دلوں میں بڑا حسد ہے بڑا بغض ہے ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف رسول اسلام کے خلاف اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف اللہ کے احکام شریعت کے خلاف بڑا خوفناک حسد بہت اپنے دل کے اندر لے کے بیٹھے ہیں کسی انداز میں بھی ان کو دین برداشت نہیں ہو رہا تو اس حسد کی وجہ سے یہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے اللہ اکبر تو فرمایا فافو وسواہ مسلمانوں اللہ تعالی... یہ ان کی شرارتیں تو واضح ہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سامنے واضح کر رہا ہے لیکن تم ان کو معاف کر دو درگزر کرو ان کی حالت پر ان کو چھوڑ دو رہنے دو حتی اللہ بے امرے. یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کے آ جائے ہاں جی کہ ابھی نہ ان سے الجھو نہ ان سے الجھو ہاں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تمہیں طاقت دی تو پھر نپٹ لینا تو نپٹ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے دی تو کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو اور کو مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا مدینے سے نکال دیا جلا وطن کر دیا پہلے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیے ہیں معاہدے کیے ہیں جی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو قوت دے دی جہاد کرتے کرتے کرتے کرتے اسلام کے پاس طاقت قوت آ گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبیلوں کو یہودی قبیلوں کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریضہ کے مردوں کو قتل کر دیا ان کے مالوں کو غنیمت بنا لیا عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا یہ بنو قریضہ کو سدا دی عہد توڑنے کی ان کو صدا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یعطی اللہ بے امرے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک اس وقت تک تم ان کے ساتھ ہے یہ, یہ درگزر والا رویہ مو پھیرنے والا رویہ یہ رکھو الجنا نہ شروع کرو ان کے ساتھ لڑنا نہ شروع کرو اور بھائیو اس آئیت کے اندر بہت بڑا منہج واضح کر دیا گیا ہے ہاں جب کمزور ہو طاقت نہیں ہے ہاں جی تو پھر کیا کرو پھر درگزر والا رویہ اختیار کرو صبر کرو انتظار کرو ہاں جب اللہ تعالیٰ قوت طاقت دے پھر ٹھیک ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے میں ان سے دوستیاں کرو یہ اس کی اجازت نہیں دی ہے ان کا بہت ثابت رکھا ہے ان کے ان سے دور رہنا ان کے کلچرز کو نہ اس استعمال کرنا ان کے طور طریقے نہیں اختیار کرنا ان سے پھر بھی اپنے آپ کو بچانا ہے البتہ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے جب تک طاقت نہ ہو لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے اور جب اللہ تعالیٰ قوت دے دے پھر ٹھیک ہے جماعت الدعوہ الحمدللہ اس منہج پر کام کر رہی ہے ہے ہے یہ ہے وہ منحج قرآن مجید کا جس کے کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دعوت میں اب کیا مرحلہ ہے کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کیا رہنمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہاں جی اس کے اوپر ہاں جی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت قوت دے انشاء اللہ پھر ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا پھر ہوگا انشاءاللہ الصلاة وما من خیر عند اللہ ان شاء اللہ واقعی بما الزکن بصیر نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو آگے بھیجتے ہو تم اپنی جانوں کے لیے بلائی سے پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالی کے پاس یعنی جو نیک عمال تم کرتے ہو اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے نمازیں پڑھو زکاةیں دو اور نیک عمال کرو اپنی آخرت سمارو اپنی اصلاح کرو اپنی تربیت کرو اور ان ظالموں کے انداز سے طور طریقوں سے اگرچہ یہودی تمہارے ساتھ رہتے ہیں مدینے کے اندر لیکن ان کے کلچر سے ان کے انداز سے بدلو جو اللہ کی شریعت تم پر نادل ہو گئی ہے اس کے مطابق عمل کرو نمازیں پڑھو زکاتے دو نیک مال کرو اپنی آخرت کا خیال کرو اپنی تربیتیں کرو ہاں اور وقت کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت قوت دے گا تو پھر دعوت کو جہاد میں بدلو جب جہاد میں قوت دے تو کفر کا سفایا کرو ان بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے وکال الد خل الجنت اللہ من کا نہ او نہ سارا تل کُلہ برہان کمن کن تم سوادین بلا من اسلم وجہ وقالو اور انہوں نے کہا لن جن تھا ہر گز نہیں داخل ہوں گے جنت میں اللہ من کانا ہُن مگر جو ہوئے یہودی او نصارا یا نصرانی ہوئے دل کا امان یو ہم یہ ہیں ان کی قل کہہ دیجیے اے نبی ہوں برہانہ کم لاؤ تم کوئی دلیل اپنی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں یعنی ضرور جنت میں جائے گا لیکن کون جائے گا من اسلامہ وجہ ہو جس نے موتی کر دیا اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے وہ واہ اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہے نیکی کرنے والا ہے فلاح اجر پس اس کے لیے ہے اجر اس کا عند رب اس کے رب کے نزدیک ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر ولاحم یا نہ ہی وہ غم کریں گے جی ان کی ایک اور یہودیوں کی نسرانیوں کی گندی عادت جب بدعملی عام ہو جاتی ہے تو پھر دعوے عام ہو جاتے ہیں جب عمل قوموں کے اندر معاشروں کے اندر ختم ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دعوے پر گزارا چلتا ہے ہم جناب ہم ہی جنتی ہی ہیں ہم نے جنت میں جانا اور کسی کی جنت ہے ہی نہیں یہودی کہتے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے اور عیسائی کہتے تھے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے باقی کسی کی جنت نہیں ہے اچھا عمل پلے کوئی نہیں اطاعت کوئی نہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنا عادتیں بنی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں یہ دعوے یہودی کرتے تھے یہ دعوے عیسائی کرتے تھے آج مسلمان بھی یہی دعویٰ کرتے مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ جنتی ہم ہیں ہے بھی ٹھیک ہے بالکل کوئی شک نہیں مسلمان جنتی ہیں لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے قاعدہ بیان کر دیا فرمایا تل کا امان یہ جو دعوے ہیں نا یہ صرف آرزویں ہیں آرزو ہے لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ رہنا جی امیدوں کے سہارے زندگی بسر کرنا کچھ نہ کرنا نہ عمل نہ محنت نہ مشقت نہ اللہ کے احکام کی فرما برداری جی بس آرزو پر ہی گزارا ہے جی نبی کے امتی ہیں نبی سفارش کریں گے جو مرضی کر لو جتنی غلطیاں کرتے ہو کر لو اعلی رسول ہیں معاف یہ تو ہم تو جی ہیں ہی ہمیں تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے تو اس قسم کے دعوے جو یہودی کرتے تھے جو نصرانی کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنتی کہتے تھے اور دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ سب جنت سے دور رہنے والے ہیں تو مسلمان بھی اسی قسم کے دعوے کرتے ہیں اور آج یہی آرزویں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اللہ, اللہ کہتا ہے نبی آپ ان یہودیوں سے کہو کوئی ہے دلیل تمہارے پاس کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کیا تمہارے نبی نے ایسی کوئی بات کہی ہے کیا تم اپنا عمل پیش کر سکتے ہو یہ برہان میں دلیل میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں بلا من اسلم وجہ وہ محسن بلا میاں انکار نہیں جنت میں جائیں گے ضرور جائیں گے لیکن کون جائے گا اللہ تعالی نے اس کے لیے اصول رکھا ہے اس اصول میں دو چیزیں بیان کی ہیں من اسلم وجہ پہلا اصول یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا جب چہرہ فرما بردار بن گیا تو سارا جسم فرما بردار بن گیا چہرے میں دماغ ہے سوچنے والا چہرے میں آنکھیں ہیں دیکھنے والی چہرے میں زبان ہے بولنے والی چہرے میں کان ہے سننے والے چہرہ ہی پہچان ہے چہرہ ہی تعارف ہے چہرے سے ہی سمت متعین ہوتی ہے کہ جب تمہارا چہرہ صحیح سمت صحیح رخ اختیار کر جائے گا ہاں جی اور تمہاری آنکھیں پابند شریعت کی تمہارے کان پابند شریعت کے تمہارے دماغ پابند ہر چیز تمہاری اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی میں آ جائے گی ایمان صحیح ہو جائے گا فرما پرداری خالص اللہ کے لیے ہو جائے گی اور سمت ہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اطاعت والی ہو جائے گی واہ واہ محسن اور دوسری چیز ہے کہ تم محسن بن جاؤ گے محسن احسان سے ہے یعنی مطلق مانا نیکی لیکن نیکی کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے اس کو احسان کہتے ہیں احسان عام نیکی کو نہیں کہتے وہ نیکی جو سب سے اعلیٰ درجے کی جو کیفیت اس نیکی کی اللہ نے سب سے اعلیٰ کیفیت اس کی بیان کی ہے جو نیکی کو اس کیفیت میں اختیار کرتا ہے یہ ہے احسان اور ایسے نیکیاں کرنے والا شخص ہوتا ہے محسن تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے فرمایا ان کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آج یہ معیار کن کا ہوگا مسلمانوں کا محمد الرس ایک آدمی رسول کا انکار کر کے محسن بننے کی کوشش کرے نہیں بن سکتا وہ اللہ پر ایمان لانا چاہے نبی کا انکار کر کے قرآن کا انکار کر کے نہیں کر سکتا تو آج آج کون لوگ ہیں یہودیو تم نے بھی جنت میں جانا ہے مسلمان ہو جاؤ نسرانیوں تم نے بھی جنت میں جانا ہے مسلمان ہو جاؤ مسلمانوں تم نے بھی جنت میں جانا ہے تو سچے مسلمان بن جاؤ ہاں یادین آ منو آ منو بلّاہ اے ایمان کے دعوے دارو صحیح ایمان لے کے آؤ یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے ہاں جی تو جنت میں جانے کے لیے سچا مسلمان ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور اس کے ایمان کو بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس کے عمل کو بھی صحیح ہونا چاہیے یہ لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور پیچھے جو کچھ کر چکے ان کا کوئی غم نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ اللہ اللہ